بسم بس اللہحمہ الحمد اللہ, اللہ علیہ محمد, محمد صحیح البادشاہ اور دیگر تمام اور ورن البادشاہ اور دیگر تمام واٹسپ گروپ کے برادران خاران کے شماسن ایک بار سلام عیس کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کے اعتبار سے ہر اتوار کو میں نے آپ رنگ سے وعدہ کیا تھا عقائد ن الباداہ سوال و جوابَََََََََََََ کتاب جو بنداخين نے تدوین بندہ کیا نے کا زندگی کیا تھا اس میں سے روشی عقائد کو تعریباً پچانوے سوالات پر مشتمل یا چھیانوے سوالات پر مشتمل کتابی شکل دیا ہے لوگوں کے عام فہم کے لیے اس میں سے دوسرا درس آپ لوگ پہلا مقا... پہلا جو ہے شروع ابتدایات تھا اس کے بعد آج مقدمے کو مختلف سوال جواب کی شکل میں پیش کرنے کے شرح حاصل کر رہا ہوں یہ دوسرا درس ہے یہ مقدمہ کتاب ہے ابھی اصل اصل عقائد شروع نہیں ہوئے اس سے پہلے مقدمہ ہے مقدمہ یہ کتاب میں لفظ تو لفظ کتاب میں جو کو لکھا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کا اشرف حاصل کر رہا ہوں مقدمہ یہ کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے عقائد سوال و جواب کی صورت میں الحمد رب العالمین تمام تعریف و اللہ کے لئے جس نے تمام عالمین کو حلق فرما جو تمام عالمین کا رب ہے اللہ جی جیمانبی و ملاکت و کتب و رسول ولخرہ طریقہ سعادت طریقہ سعادت و رسول تعالیٰ تمام تعریفیں اس اللہ کے لے جس نے اللہ خود پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اس کے آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو اور روز جزا پر ایمان لانے کو سعادت کا راہ قرار دیا اور اللہ تعالی خود تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا وجالنا اور ہمیں بھی قرار دیا من الزینام نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے ایمان لایا و طباء اور ان لوگوں میں سے قرار دیا جو اللہ کے راستے پر چلا سب مسلاط و سلام و, و, سلام و على اور سلام والا جمیل امبیاء والم سلیم تمام انبیا اور رسولوں پر خصوصاً اللّہ حسرف و اکمل افضل اس ہستی پر جو تمام انبیاء میں سے اشرف اور کامل ترین اور افضل ترین ہستی ہیں جو کہ نبی نا و شفیع ذنوبنا خاتم الانبیاء محمد نیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہماری ہمارے نبی اور ہمارے گناہوں کی کل خیمت میں شفاعت کرنے والے ہستی اور تمام انبیاء کا کے آخر میں تشریف لینے والا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں والاہلبیت ہے ہی اور درد دو السلام آپ کے اہل بیت پر وہ بیت کے اللہ احلی بیت جن سے اللہ تعالیٰ نے ہر کی ناپاکی کو دور فرمایا و تحرم اور تہ ہر تدھیرا اور انہیں پاک فرمایا جتنا پاک کرنے کا حق ہے اور درد دو السلام و اصحب الاخیار اللہ اور آپ کے ان نیک اور اور اخیار اصحاب پر جنہوں نے جن کے صفت میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ و رضو ان کہ اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی ہے یعنی اصحاب میں سے وہ لوگ جو اللہ رسول کے اطاعت پہ کا ایمان لا کر پہ قائم رہ کر اطاعت پہ رہ کر دنیا سے چھل بسا اور خاتمہ بالخیر ہوا ان پر بھی ہم درد سلام بیچتے ان پر سے ان سے بھی معدت و معدت ہمارا عقائد کا حصہ ہے اللہ تبر و تعالیٰ کہ ہم دوسنا اور اس کے پیارے رسول ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بیت کرام علیہ السلام اور اساب اخیار پر ہزاروں درود و سلام کے تحائف پیش کرنے کے بعد یہ مختصر سا کتابچہ ہمارے ایمانیات اور اعتقادیات اعتقادات کے سلسلے میں سوال و جواب کی صورت میں لکھا گیا ہے عاجزانہ دعا ہے پرور بندی حخیر کی اس مختصر سی خدمت کو قبول فرمائیں آمین سمعن مقدمے میں موجود چند سوالات کا جواب ہے تھے جو اصل بحث سے پہلے جاننا ضروری سوال نمبر ایک اصول دین سے کیا مراد ہے اصول دین سے کیا مراد ہے جواب اصول اصل کی جمع ہے اصل لغت میں کسی چیز کی جڑ اور بنیاد کو کہا جاتا ہے ہمارے اسل دین سے مراد دین اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جو کہ دین میں بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے اگر کوئی عمارت تعمیر کرنا ہو تو سب سے پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی کی جاتی ہے ایسے ہی دین میں یہ اعتقادی امور انتہائی اہم ہے کہ ان پر ایمان لائے بغیر دیگر فروعی اعمال یعنی نماز روزہ وغیرہ کوئی فائدہ نہیں دیتے اس لیے ہمیں اپنے درجے کی ترقی اللہ کے حضور میں اور بلندی کے لیے بزرگان کے بزرگان دین کے دکھائے ہوئے اصول دین پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے سوال نمبر دو اصول دین کتنے ہیں یعنی ہمارے پاک مثلاق میں اصول دین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں جواب ہمارے اصول دین پانچ ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں نمبر ایک آمن تو باللہ میں نے اللہ پر ایمان لایا و ملاکت ہی اور میں نے اس کے فرشتوں پر ایمان لایا وہ کتب ہے اور میں نے اس کے کتابوں پر ایمان لایا وہ رسول ہی اور میں نے اس کے رسولوں پر ایمان لایا والیوم الاخر اور اروض آخرت پر میں نے ایمان لایا ان پانچ بنیادی اصول پر ایمان لانا اضحت اللہظم اور واجب ہے یہ سوال نمبر تین کیا ہمارے اس اصول دین کے تائید میں قرآن پاک میں کوئی آیت بھی ہے جواب جی ہاں متفاد طور پر بہت سے آیات قرآن میں موجود ہیں لیکن یہی پانچ کے پانچ اصول دین جو ہے ایک ایک ساتھ اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں البتہ سائے میں تین دو اور آیات بھی ہیں ہاں جی دو اور آیات بھی ہیں وہ سب میں نے ذکر نہیں کیا ان میں سے ایک آیت کو ذکر کیا باقی متحرک طور پر بہت جگہوں پر ہیں وہ آیت یہ ہے جس میں ایک ہی جگہ پر نازل ہوا ہے جس میں اللہ نے ان پر ایمان نہ لہنے والے کی سختی سے مذمت کی وہ آیت یہ ہے اور یہ آیت النساء آیت نمبر 136 ہے اللہ تبر و تعالیٰ فرماتا ہے و میّّیہ کُربی اللہ و ملیکت و کتب و رسول و ملاحد حق ترجمہ اور جو کوئی اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور وزا آخرت کا انکار کرے گا گویا کہ وہ کھلے گمراہ ہو گئے تو یہ قرآن پاشے ہمارے اس اصول دین کا قرآنی اصول الدین ہونا اس آیت میں واضح طور پر موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت شاید ہیں سوال نمبر چار فروح دین سے کیا مراد ہے اور فروِ دین کی اہمیت بیان کریں دو جواب اس سوال کا فرو فرع کی جمع ہے اور فرع شاہ کے معنی میں ہے چنانچہ ایمانیات اور عقائد کو اصول دین یعنی دین کی جڑیں اور تنے اور اعمال و عبادات کو فروع دین سے تعویر کیا گیا ہے فروِ دین کی اہمیت یہ ہے کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے جس طرح جڑ کے بغیر درخت کی شاخیں جلد ہی سکٹ جاتی ہیں تو در اسی طرح ایسے ہی شاخ و بر کے بغیر درختوں کو آکسیجن یا دوسری لازمی اس کے بقا کے لیے گیس کی ضرورت ہے وہ نہیں ملتے ہیں اور درخت مرجا جاتا ہے اور ایمان عمل پر مقدم ہے ایمان عمل پر مقدم ہے چونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا یا ایزین آ منو کے فورن بعد عوامل صالحات کا ذکر فرمایا ہے یعنی پہلے آ کا ذکر ہے پھر عوامل صالحات نیک کام کروں کا ذکر ہے اور سو سے زائد مقامات پر ایمان کے فورن بعد عمل صالح کا ذکر ہوا ہے کیونکہ عمل ہی ایمان کی پختگی کی علامت ہے اور عمل کی قبولیت ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے سوال نمبر پانچ ہمارے فراہ دین کتنے ہیں ذکر کریں جواب ہمارے فراہ دین کل پانچ ہیں نمبر ایک علمِ شہادتیں یسط کے دل سے اشد اللہ الا اللہ و شد ال محمدن ابد ہو رسول ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ صرف ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس بات کا ماننا اور اقرار کرنا فرح دن میں سے پہلا یہ ہے کہ کلمہ اشادتین کا ماننا اور اقرار کرنا دوسرا فرحِ دن میں سے دوسرا سلاۃ الحم سطح یعنی پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنا تیسرا سوم رمضان یعنی ماہ رمضان کا روزہ رکھنا چوتھا زکوٰۃ المال یعنی نصاب پر پہنچنے کے صورت میں مال کی زکوٰۃ دینا چھٹا حج بیت یعنی استطاعت ہونے کے صورت میں یعنی اور دوسرے شرائط حج کے پورا ہونے کے صورت میں بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ ہمارے پانچ فرحِ دین ہیں سوال نمبر سات کیا ان پانچ چیزوں پر جو کہ فروِِ دین کے عنوان سے ہیں پانچ چیزوں پر فرِِ دین کی حیثیت سے اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے جواب جی ہاں ان پانچ چیزوں پر فروِِ دین ہونے کا اعتقاد رہنا واجب ہے کوئی بھی شخص دین کے ان پانچ فروعات میں سے کسی ایک کا جان بوجھ کر انکار کرے تو وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ بہت اہمیت کی بات ہے لیکن اگر کوئی شخص ان پانچ فروعات پر ایمان تو رکھتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے واجب ہے لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے فاسق کہا جاتا ہے یعنی گناہکار کہا جاتا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں لیکن وہ گناہکار ہے سوال نمبر سات کیا ہمارے نو بنیادی کلموں کو ماننا ہاں یہ جو کہ دعوت شریف میں آیا ہوا ہے کیا ہمارے نو بنیادی کلموں کو ماننا اور کلموں کے اندر موجود تمام اعتقادی معریف کو ماننا واجب ہے ہمارے نوکھل میں ان کے اندر ہیں جو مطالب معرف یا کے ترجمہ مانا ہے تو ان کو ماننا واجب ہے جواب جی ہاں پاک سلسلے زہاب کے پیروکار ہونے کے ناتو ہے، ان تمام کلمات کو ماننا اور ان کے اندر جو کچھ اعتقادہ اعتقادی امور ہیں ان کو ماننا اور ان میں موجود تمام معارف پر مکمل اعتقاد رکھنا ضروری اور لازمی ہے اگر آپ ان کلمات میں سے بعض سے یا ان میں موجود بعض معارف سے روگردانی اختیار کریں تو آپ کا تعلق اس پاک سلسلے ذہب سے مذہب سے کٹ جائے گا اور آپ اس مسلک کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ یہ تمام کلمات ایمانیات اور عقائد سے متعلق ہیں عقائد کا انکار حقیقت میں اس مسلق سے انکار ہے ہاں عقائد کا انکار حقیقت میں اس مسلک سے انکار ہے. یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں تو آزان غمی یہ تمام اعتقادی امور ہمیں ماننا ضروری ہے اگر ہم ان اعتقادی امور سے انکار کریں گے تو ہم اس مسلک کے انکار شمار ہوگا اس مسلک سے خارج ہو جائے گا کسی اور اسلامی مسلک میں چلا جائے گا ممکن ہے اس سے بھی نکل جائے یہ کتاب کا مقدمہ اب ختم ہوا اب ہم حضرت سید محمد نربش علیہ رحمٰ کے شعر آفاق اعتقادات پر مشتمل کتاب العتقادیہ کی انتہائی جامع اعتقادی بحثوں سے استفادہ کرتے ہوئے سلسلہ صاحب کے دین کے مسلمہ اعتقادی مسائل کو سوالات و جوابات کی شکل میں پیش کرنے کا اشرف حاصل کرتے ہیں یہ جو مقدمہ تھا مقدمے کو میں نے ہاں جی اصل بات جو ہے سات سوالوں میں آپ لوگوں تک پہنچایا ہے اور اس کے بعد اصل اعتقادی بات انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ سے شروع ہوگا اللہ ہم سب کو دین کو سمجھ کر دین کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توحقیقافرما امین رب اللہ